سرفاد حدیث اہل اثر چاروں الفاظ مرادف ہیں جو فن حدیث کی خدمت کر رہا ہے وہ محدف ہے وہی اہل حدیث ہے یہ جو اطلاع آپ چلی ہے کہنا نا تو اہل میں اسی بات نہیں تو کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتا ہے محدود وہ ہوتا ہے جو فن حدیث کی خدمت کرتا ہے آپ بات سنو نا میری بات تو محبتین جو متقدمین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں جنہیں اپنے اصلاب سے علی بیان کیے اپنے اصلاب سے علی بیان کیے کو محدود کہتے ہیں اور یہ مسلم بخائے وغیرہ یہ ہے محبت ان محدتیں سے آپ کی کا حوالہ دیں آپ نے آج تک کبھی یہ احتجاج کیا کہ میاں نویر صاحب دین کو محبت سے الگ کیوں لکھتے ہیں تو حدیث کی کتاب کچری کا قاعدہ بھی نہیں لکھا نہیں نہیں انہوں نے جو ہے وہ حدیث ہے اپنی سند ہے ان کے پاس ان موجود ہے اچھا سنعد بھی انہوں نے سنعت کہاں سے لی ہے اپنے استاد سے فٹ تھے ان کے استاد تو ایک نہیں ہے ایک سے ایک ہیوں سے سند ہے کسی نے بھی اس کو چھوڑیے تھا یا نہیں تھا یہ مسئلہ آپ سب دینا پڑے گا باہر آپ اصل بات میں آ ہے موضوع تو یہی ہے نا اب تو آپ نے یہ روایت پیش کی آئے تم کا مسوخ سنت خائ آپ نے کیا لیا سنت کائمہ وہ سنگت جو جاری ہے کوئی بدلی کا لیا ہے مطلب یہ لیا کہ اللہ کے نبی نے ترتیب رکھی ہے آپ نے یہ تبیل کیا آپ نے دوسری بیان دینے کے لیے آپ نے نہیں کہا کہ قرآن کے حدیث کے بغیر قرآن دیکھو یا قرآن کے بغیر حدیث نے کہا اس کے لیے آپ اگر مجھے وقت دیں تو میں دوسری جس کو پڑھتا ہوں حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی आ. حضور نے پوچھا کہ معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کہ بے کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب سے आ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا پھر الم ال تجد بھی ہے پہلے قرآن ہے پہلے حدیث معاذ میں علم تجد بھی ہے اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے پھر میں عرض کیا کہ حضرت سنت رسول سے اور کسی جگہ حدیث کا لفظ نہیں میں یہ واضح کر دیتا ہوں سب کے سامنے حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا آیا تم کے حدیث کہ تم میری حدیث کو مضبوط پکڑو کیونکہ حدیث اور سنت میں چونکہ حدیث جان کر رہا ہوں اس کو واضح کرتا ہوں حدیث اور سنت, سنت تب میں واضح فرق حدیث اور سنت میں واضح فرق ہے حدیث نہیں میں تو ترتیب بتا رہا ہوں میں نے جو ہے جو حضرت میری بات تو پوری بولے دینا بات تو یہیں پر چلی ہے کہ میں نے ایک فکر لکھا ہے وہاں کے دلائل جب ہم بیان کریں گے سب سے پہلے خدا کی کتاب سے ہوگا پھر اللہ کے نبی کی سنت سے وہ ہم بیان کریں گے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب میں نہیں مانتا میرے کی ایک حجت ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات اللہ کے نبی کے خلاف ہے اللہ کے پیدمان نے حضرت مارے کو فرمایا کہ سب سے پہلے وہ کتاب اللہ ہے اس کے بعد اگر اس میں مسئلہ نہ ملے پھر حضرت معذ رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ بے سننا تیرول اگر اس کے بعد نہ ملے تو فرمایا کہ آج صحیح و برائی اب اس کی تصدیق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سربر امبیا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں الحمد للہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تون میرے سہادی کے منہ سے ایسی بات ٹہلوا دی ہے کہ میں سر ہو گیا <تصال> میں <متلا> راضی <متلا> ہوں اللہ کا رسول اس ترتیب پر راضی ہے اللہ کا رسول اس ترتیب پر راضی ہے آپ بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ترتیب ماننی چاہیے آپ نے بات کے بعد سو آپ نے جس روایت کو اس سے پہلے شرط نکال صحیح سنکیت کی جائے یہ بتائیے ابھی صحیح ہے بالکل صحیح ہے محسن میں سے عیسائی مسلم ابو گاؤ گی بہ کی عاصم کسی نے اس صحیح کہا ہے بتاؤ کس نے صحیح کہا ہے اس کو اس کو بہت سے محدثین نے علامہ ابن قیم نے اسے صحیح کہا ہے نہیں ابن کئیم نے علامہ ابن کثیر شافی نے کہا ہے حاضہ حدیث اچھا سنے نا میں کہتا ہوں ابن کیم محدث نے اس کو صحیح کہا ہے علامہ ابن نے نے صحیح کیا کہاں کیا ہے اسنادوں جی کیا کہاں دور غیر مقل عالم علامہ شوقانی حدیث حجازے میں نے تین محدے سے پیش آپ یہ موت نہیں آپ نہیں بات سنو میں بات کرتا ہوں میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے میں نے آپ کا مطالبہ پہلے آپ ایسا نہ کریں دیکھو میں شور نہیں کرتا آپ کی بات دیکھیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی محدث سے یہ ثابت کر رہے ہیں آپ کو سنے نا میں نے علامہ ابن قیم ابن کثیر اور مشہور غیر مقدم سے میں بھی آپ کہتا ہوں ایک محدث سے آپ اس کا ذریعہ مجھے بتا دیں ایک محدت یہ سب ابو دا نے پیش کر ابو دا دعود نے اس حدیف کو نقل کر کے سکوت کیا اور سیاستہ دراوی ہے وہ جہاں سکوت کریں وہ ہجرت ہوتی ہے سب نے میں نے چار محدت سے تصویر ثابت کر دی آپ صرف ایک محدت سے اس کی تدریف بتا دیں بتائیں یہ بات کہ امام بزار نے کہا ہے جی امام بزاغ اس کو میرے پاس جتنے کئی محدتی ہیں انہوں نے بات آپ سمجھ نکالیں اس کے اندر آئیو وضول ہے آپ خود اب مداؤ نکالے آپ کا سب مداح نکالے سنجھے مجھے یاد ہے پڑھو یاد پڑھو بعد بنی رافیات تسلیم کرتا ہوں جو بات جی اب کیسے علامہ نے ابن تیمیہ نے اور ابن قیم نے لکھا ہے آپ کو صحیح حدیث کی صرف ایک تعریف معلوم ہے وہ لکھتے ہیں اب صحیح ہو مات لگ کا دل امت بال قبول وہ ہوں صحیح میں یہ ہے انہوں نے ہے کہ امت ہے کی حدیت کی ہے پوری عمر حدیث کے پیچھے ہے پڑا ہے جو راوی مجہور ہے اس کی روایت صحیح نہیں ہوگی نہ حسل ہوگی نہ صحیح ہوگی اس کی روایت صحیح نہیں ہوگا میں نے صحیح کی تعریف ایک اور بیان کی ہے آپ کو تاریخ وہ نہیں ہے اسی طرح میں ختم کر دیتے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح بھی چاہتے ہیں نا اور منانا منا شروع کریں اللہ کے دا ابو داودی ابو داود نے ایسا نا نہیں یار جسے صحیح کہا ہے پہلے بیٹھتے ہی باوجود اس دعوے کے میں اہل حدیث ہوں آپ نے بیٹھ حدیث کا ارادہ کیا بولا نا سوتے نہیں اس کے لیے بھی آپ وقت مقرر یہ ہے کہ مسلسلات اپنا کلام جاننے سے تو مسلسلات اپنا کلام جاننے سے جواب دیتے سوال کا جواب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات پر ہم متفق ہو گئے کہ بعد بن رہا ہے یہ ہے راوی غیر معروف جو غیر معروف راوی ہے اصول حدیث کے لحاظ سے وہ سرد صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس راوی کو سکارہ ثابت کیا جائے اس کو معلوم کیا جائے پھر اس کی ثقافت معلوم ہو جائے یہاں سکھاط تو کیا یہاں اس کا نام بھی معلوم ہے نسب بھی معلوم ہے کہوں، پہلے اس کو ثابت کریں، منول راوی کی روایت آپ لے بولے پہلے شادی کیا ربی صحیح مانیں گے بنے صحیح اس طرح کہنے سے نہیں ہو سکتا ہے بنی رافے جو ہے یہ نسب نہیں ہے کہ رافے کی اولاد میں تو اولادمی تو صحیح بنی آدم ہم نہیں ہوگی نسب کیا ہے، بنی آدم آدمی کسی سے پوچھے تمہارا نظر جائے کہ میں بنی یاد ہوں یہ سب ہو اب بتائیں کہ اس کا نام ہے کس کا ہے کس کا پوتا ہے کیا کم ہے کہاں صحیح دیکھیں میں نے بات یہ بات صاف اس کے بغیر آگے نہیں جائیں گے پہلے یہ باتیں یا سفا یا اس راوی کا نام اس راوی کے مطلب تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ تابین میں سے شخص ہے یہ معاملے میں رات یہ ٹھیک ہے آپ اس کا نام لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سند میں اگر جہالت موجود ہو محدثین کا دوسرا قیدہ جہالت کے ارتفاق کا یہ ہوتا ہے سند کی اس کا انجبار کا طریقہ یہ ہوتا ہے اص صحیح ہو ماں تلق کا تل امت و بال قبولے ب علم اسناد صحیح یہ تجرب راوی میں موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسے سکھا کہ ساری امت جس پر نی. عمل کرتی چلی آ رہی ہے ساری امت کا یہ دو قسم کی ہوتی ہے تائید دو قسم جواب سنیں تائید دو کی ہوتی ہے ایک ٹائڈ ہوتی ہے جب آ میں کا جواب آپ کو جواب دینا سننا نہیں چاہتے جواب تعداد تعداد دو طرح سے ہوتی ہے میں نے سہارا کہوں تعیف دو طرح سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ اٹھ کر کہہ دے کہ جی یہ فلاں شخص ہے اصول حدیث میں یہ نہیں ہے جو میں نے تعریف پڑی آپ انکار کر کے لے ہوا میرا نقبہ جو ہے وہ تو ایک مقدس شافی کی کتاب ہے آپ کو تو پہلے حق نہیں اسے اٹھانے کا چلو اصول کتاب میں جی تو اسی کتاب ہماری تو سارے مقلح دن کے ہم نہ آپ جی راوی یہ صرف شور ہوگا اور کچھ میرے بھائی ہم آپ ہمارے بھائی ہیں نہ کیا شور کی بات ہے نہ تعصب کی بات ہے نہ دھد کی بات ہے محبت سے کسی ہونی چاہیے سادے لمحوں میں مطالبہ دو لوگوں کا یا اپنی آفے کا نام کی تو کہیں سے نکلتا ہوں یہ بات نہیں رکے گا حضرت دوایا تھا تو میں دو تو بات صاف واضح کر دیا ہے اس سے بڑھ کر میں وہ جا کیا ہو سکتا ہے ساری آج تک جس پر عمل کرتے آ رہے ہیں حدیث صحیح کہ یہ تعریف نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں بار بار آپ کیوں تقریب میری نہیں کرتے اب صحیح ہو ما تلنگ تک کھلا تو بال قبولے نہیں یہ بات مقام پہ ہے یہ آپ مانتے ہیں تعریف ہے نا یہ حدیث صحیح ہے اسی تعریف کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے جنہوں نے اسے صحیح کہا ابن کئیوں نے بھی اسی قانون پر صحیح کہا جناب اور یہ وہ قانون ہے جس کو امام بخاری بھی مان چکے ہیں لا وسیت علیہ وارثن حدیث بالکل نہیں کی کچھ صحیح نہیں لاب وسیت علیہ وارثن کی کوئی سند دنیا میں نہیں ہے کون ہے؟ پیش کرے وہ خود امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کو اتنا متواتر مان گئے ہیں بغیر یہ خدا کی یہ قرآن جو ہے اس کی آیت کو مخصوص کر لیا انہوں نے یہ جو حدیث ہے کہ پانی جب رنگ مزہ تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اس کی کوئی سڑک دنیا میں صحیح نہیں ہے اس کی کوئی آپ وقت مقرر کریں میں تو کہتا ہوں وقت مقرر کریں آئیں جھگڑا ہے یہ چیز پہ میں نے پیش کیا ہے کہ بھائی آپ اس بات پر جد کر رہے ہیں کہ آپ وہ حدیثیں پڑیں گے جو قرآن کے خلاف ہوگی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ حدیثے پڑھیں جو قرآن کوئی صحیح ہاں تو پھر اگر اس پر آپ کو خلاف نہیں ہو اگر اس پر آپ ہیں اگر اس پر کو اعتماد ہے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے کوئی آپ کے دل میں یہ ہے کہ کچھ حدیثیں خلاف ہیں نہیں نہیں ضرور اگر نہیں تو ضرور صحیح ہو نا دو لوگ جمع کتاب اللہ یہ بات حدیث رسول اللہ بس یہ دو چیزیں جمع کرو تو بس رسول لیکن اس کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ صحیح حدیث سے جائے غیر صحیح نہیں جی ٹھیک ہے بات صحیح ہے صحیح ہوگی اور صحیح کی دو تاریخیں میں نے عرض کر دی وہ بھی صحیح ہے جس جدید صحیح ہو اور وہ بھی صحیح ہے جس پر معامل صحیح حدیث کے لیے اصول حدیث کی کتابیں اور اصول سطح کے سامنے آ سکتی ہیں ایسی طرح قواعد کے لحاظ سے اصول سطح کی کتابیں آپ مانیں گے جی تو اسی کتاب اصول سے سطح کی کہا کیونکہ میں حنفی ہوں جو ہماری کتابوں میں جو قول مفتا دہی قول ہے جس پر ہمارے ہاں فتوا ہے جیسے حبیف اصول کی بات میں کہہ رہا ہوں میں اصول کی جی اصول میں کہیں گے اصول کا کیا مطلب آپ کا جو قواعد ہے اصول سطح وہ کتاب و سنت تو ایسی حجت ہے نا جو دونوں فریق مان رہے ہیں ٹھیک ہے نا حدیث جو آپ فکا سے پیش کریں گے وہ صرف الزام ہوگا آپ کا دل تو مسلم آپ تو نہیں سمجھیں الزامی حجت میں صرف فکا انسکا مختص ہی کول آپ پیش کر سکتے ہیں اور نہیں میں یہ کہتا ہوں اصول شکا کی کتابیں کون سی آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں اصول شکا کی کتابیں یہی جو ہماری رائج ہے نام نام لے کے مطلب شادی ہے نور لنوار ہے وہ سامی ہے تلوی سوزی تلوی لیکن ان سب کتابوں میں شرط یہ ہے کہ جو مطلب کال ہے وہ آپ پیش کریں گے اب کسی کتاب سے اختلاف ہوگا بیان ہوگا حدیث بھی ہے تو آپ حدیث سے آتی مانیں گے نا لیکن اب میں پھر روایت پڑوں گا آپ کہیں گے گئی ہے اس میں آپ تحقیق تو کریں گے نا صحیح تحریر ہے وہ آپ کے وہاں بیان ہوگا کہ جہاں اسٹائم دو کول یا تین کول ہے وہاں کو لیکن جہاں دو کال نہیں <تصفح> بالکل ٹھیک ہے اور دو کال نہیں کال ایک بات اور واضح کر دوں میں دو کال نہ ہو کال ایک ہی ہو لیکن اس پر کتنے فتوا نہ بھی ہو کوئی شارڈ کال ہو تو وہ تو اچھا نہیں ہے نا میں نے بعد یہ ہے اب دیکھو حدیثوں میں اس تار نہ بھی ہو لیکن ایک حدیث بھی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو اچت نہیں نہ ہوگی ایسی حالت میں شارڈ کال کوئی کسی استعمال کی کتاب سے آپ پیش نہیں کر سکتے صرف وہ قول جو مختہ بھی کال ہو جیسے حدیث کے ساتھ آپ گئی کی چر پردار کر رہے ہیں سمجھ گیا اسی طرح میں ایک قاعدہ اس کا کسی آئے تو حدیث یا کسی بات یا مطلب کہ آپ ہمیں گے یہ قول مختلف نہیں ہے کس طرح چاہیے اس کا یہ ہے کہ اگر اس کال کی جو مثال انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہمارے مذہب ہنسی جو ہے کی کتابوں کے مختبحی کال کے خراب ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہ غیر مستی کال ہے اگر ہمارے مذہب کی مختبی کتابوں کے معاف ہوگی تو میں کہوں گا یہ مستقی کال سکا اصول کے پر بنی اصول سے جی اصول پر بنا اصول کے متعلق کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے ان اصولوں کو جمع کیا گیا ہے تو نہ یہ سارے حتمی ہیں اصل ہمارا مسلک جو ہے وہ زہر و روایت ہے مفت ہوگا مسائل میں جی وہ تو مسائل ہے لیکن اصول اجماعت قائدے قاعدے کے لیے آپ جاتے ہیں لیکن کوئی قاعدہ اگر ایسا آپ پیش کرے شاد قائدہ جس سے مذہب کا مقد ہی قول والے ہوتا ہو تو وہ ہم نہیں مانیں گے آپ کیونکہ اصل میں قاعدہ کیا پیش کیا ہے اصل مدب جو ہے وہ مفتا ہمارا مدب ہے نا ہنسی مدب مفت کے خلاف آپ کا دو ابھی بات کہہ رہا ہوں مفتا دیہی کے خلاف آپ دنیا کی کسی کتاب سے پیش کریں نہ اس کو آپ اصول فکا کا نام دیں نہ آپ اس کے شامی کتابوں کا نام دیں میں نے سوال آپ پیش ہوں گا الحمد للہ کفا من الشیطان الرجیم بسم اللہ رسی اللہ الرحمٰن الر یاد اللہ دبن الامر منکم میرے دوست اور بورو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن پاک ہے اس نے اطاعت اتباع حکم اور رد میں ہمیں تین درجے بتدان کیے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطی اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آئے سب مسلمانوں نے جب یہ عطی اللہ سنا تو اس کو مان لیا اس کے بعد آگے آیا عطی رسول تو کچھ مسلمان کہلانے والے لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ رسول کو ماننا خدا کا انکار کرنا ہے ہم عطی الرسول نہیں مانتے انہوں نے نبی اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دیا ہمجے نا آپ بات سمجھ رہے ہیں نا اور بہانہ یہ بنا دیا کہ رسول مخلوق ہے خدا خالق ہے خالق مخلوق میں بڑا فرق ہے ہم دونوں کے کلاموں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم اور وہ لوگ جو اہل استمباد ہیں خود قرآن نے اس کا معنی بتایا ہے اللہ جی نہ یسمبے کہتے ہیں کنواں نکالنے کو رہے ہیں نا بات دیکھیے کچھ پانی یہ اوپر ہے اور کچھ زمین کے نیچے ہے ایک آدمی جو اس میں کنواں نکال رہا ہے وہ کنواں نکالنے والا پانی کا خالق نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات یہ سوٹ ہو جائے ایک کترے کا بھی خالق نہیں ہے ایک کترے کا لیکن اس نے جب کنواں نکال دیا آپ سب لوگ جو ہے اس سے وزو کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں آپ سب اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جس نے یہ استمباد کیا ہے جس میں کنواں نکالا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان المر ملتحد استم کرنے والے کی بات بھی مانو لیکن ہمارے پاس دوست ایسے نکلے انہوں نے کہا یا اللہ ہم عطی اللہ کو مانیں گے ہم عطی الرسول کو مانیں گے لیکن تیرے قرآن کا یہ لفظ ال امر منکم اور یہ لفظ اللہ دینا یسم دے کو ہم نہیں مانیں گے انہوں نے خالق مخلوق کا فرق کیا تھا انہوں نے الگی ندی کا بہانہ کر کے ملتحد کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات اٹھان لی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین درج بیان فرمائے ہیں انی الامر کا ویسے لفظی ترجمہ حاکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ملتحد کو حاکم قرار دے رہے ہیں کیا قرار دے رہے ہیں اب امام ابو حنیفا اور جو ملتحد ہیں وہ ہیں ہمارے حاکم ہمیں ان کی اطاعت کا حکم ہے اور جو ماننے ان کی بات کو وہ ان کی رعایا ہوئی نا اور غیر مقلد کسی کہتے ہیں جو نہ مستحد ہو نہ رعایا ہو بلکہ باغی ہو نا حکم کا اس آدمی کو غیر مقدس کہا جاتا ہے میں نے پرانے طرح نے تفصیل بیان کی ہے کہ اس تم بات کہتے ہیں کنواں نکالنے امامی ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی عہیہ نے کتاب و سنت کی طے میں جو موتی سے مسائل کے وہ بھی نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے کتاب سنت کی طے کے موتی میں نے بتایا کہ کنواں نکالنے والا پانی کا خانک نہیں ہوتا پانی خدا کر پیدا کیا ہوا ہوتا ہے حق کیا نا تو جیسے وہ کنواں نکالنے والا ہے متحد اور آپ لوگ جو کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں آپ شکر گزار ہیں اور ایک آدمی ہے وہ کنویں سے نہ اس کا اپنا کوئی کنواں ہے دنیا میں اور نہ اس کے علاوہ وہ استعمال کر نہیں سکتا لیکن نہ آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ باہر کہیں نالی سے پانی پی لیتا ہے کبھی کبھار تو یہ شخص وہ ہے جو تقلید مجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہے دیکھیے میں نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ بھی قرآن کے لفظوں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو الیل امر فرمایا حاکم میلفید حاکم ہے مقلد ریا ہے بغاوت کرتا ہے وہ غیر مقلد ہے میل فیڈ اہل میں سے ہے وہ کنواں نیچے کی تہہ کا پانی نکالنے والا ہے اور مقلد شکریہ ادا کر کے اس کو استعمال کرنے والا ہے اور غیر مقلد وہ شخص ہے جو نہ اس کا اپنا کنواں ہو اور نہ وہ کسی کے کنویں سے پانی استعمال کرنا چاہے اسی طرح جیسے اتاط میں تین درجے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبا بو ماں ان درائے رب کم اللہ کے طرف جو کتاب نادل ہوئی ہے اس کو مان لو پھر فرمایا ان کن تم تو ہبوم اللہ فتح بہن یو گم اللہ اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیں کہ جب تک میری اتباع نہیں کرو گے تم خدا کے پیارے نہیں بن سکتے منتری حدیث نے پہلی آیت مانی ان لوگوں نے دوسری مانی لیکن اسی قرآن میں تیسری آیت ہے بدتبہ سبیلا من انا بھائی لیا اور تقلید شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع رکھنے والا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کے بارے میں بھی تین قسم کے یہاں کام دیے اللہ فرماتے ہیں ان حکم و اللہ حکم صرف ہے اللہ منتری حدیث نے کہا کہ ہم نے یہ بات مان لی اللہ تعالی نے فرمایا بلاور جو میں نو نہ منہ کافی نبی بھی حکم ہے منتری حجیز کہنے لگے ہم نہیں مانتے اور صرف قرآن میں ہے یاد میں بھی بر بخاری میں لکھا ہے کہ ربانی کے معنی ففی ہوتے ہیں قرآن نے ففی کو بھی حکم قرار دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت میں اتباع میں رد میں اور حکم میں چاروں باتوں میں تین درجے بیان فرمائے میں نے آپ کے سامنے بارہ آیتیں اللہ تعالی کا تعالیٰ کے قرآن سے پڑھی ہیں اس کے مقابلے میں ایک آیت اگر مولا حضرت صاحب مجھے پڑھ کر سنا رہے اس قرآن سے یہ نہ سنائے مجھے کہ بھئی کافروں کے پیچھے نہ جاؤ مشرقوں کے پیچھے نہ جاؤ بتو کے پیچھے نہ جاؤ گناگروں کے پیچھے نہ جاؤ یہ بات نہیں ہے مجھے اس پرانی بات سے صرف ایک آیت یہ سنا دیں کہ ملتحد کی تقریر کرنا انیلامر کی بات ماننا اہم استباد اتباع کرنا اور ایم استباد کی طرف رجوع کرنا مجھتا ہے ان کے طرف ان کو حکم سمجھنا اپنا یہ بدت ہے شرک ہے کفر ہے جو بھی ہے یا قرآن پاک نے کم از کم اس سے منع کر دیا ہے میں پوری ذمہ داری سے خدا کی کتاب ہاتھ میں لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس قرآن پاک میں ایک بھی آئے ایک بھی آیت ایک بھی آیت موجود نہیں ہے جس میں ملتحد انل امر اہل استمباد اہل ذکر اور فوکہ کی تقلید سے منع کیا گیا ہو روکا گیا ہو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنی اتباع کا حکم دیا اپنے رسول کی اتباع کا حکم دیا اسی طرح ملتحد کی اتباع تھا جسے قرآن انل امر کہتا ہے جسے قرآن اہل استمباد کہتا ہے اور فرمایا فصا اللہ ذکر ہے تعالیم لوگوں کو دو قسم کے ہو ایک وہ ہے جو اہل ذکر ہیں ذکر کے مانے ہوتا ہے یاد سمجھتے ہیں نا آپ جس کو دین کے تمام رسول فرو سارے مسائل اچھی طرح یاد ہیں اور دوسرے جو ہیں لا مون تم اچھی طرح جانتے جس قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو عقیل السلاد آ تو زکا زکات کا حکم ہے اسی قرآن میں اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں بس الحل الذکر اور تم پوچھو جا کر اہل ذکر سے اور یہاں بالکل یہ قیادت میں موجود نہیں ہے کہ جب تک وہ ذکر تمہیں دلیل بیان نہ کرے تم بات نہ کرنا صحابہ اور تابعین کے فتوا موجود ہیں بہت سے فتوا آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سب متواثر چلا آ رہا ہے مفتی سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا وہ بغیر دلیل بیان کیے فتویٰ لکھا کرتا تھا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تقلید صحابہ کے دور سے آج تک متواتر چلی آ رہی ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میں نے جو اس سے پہلے حدیث مہاز پڑھی تھی اور قرآن کے بالکل موافق ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اس کے بعد سنتے رسول یاد رکھیے حضور کے زمانہ میں کس زمانہ میں حضور کے زمانہ میں حضور کے حکم سے پورے صوبہ یمن میں حضرت ماج کی شختی تکلیف ہوتی رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو یمن میں بھیجا اور کہا کہ یمنی جب بھی مسئلہ پوچھیں گے فتوا کون دیں گے اکیلے حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ اکیلے سارے مسئلے وہ پوچھیں گے اور حضرت ماد اکیلے فتوا دینے والے ہوں گے حضور نے بھیجا اللہ کے نبی کے دور میں پورے صوبہ یمن میں سارے ماد کی تکلیف سختی کرتے تھے اور پوری تاریخ میں ایک غیر مقد یمن میں نہیں تھا <سلام> لیکن ایک آیت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ تقلیر کرو یا تقریر چاہیے یا تکلیف ہے آپ نے تو تقلید کا لفظ سنا کیا مت خدا کی قسم ایک آیت نہیں دکھا سکتے ایک حدیث دکھا نہیں تقلید کا لفظ ہو جس لفظ کو خدا نے استعمال نہیں کیا ہے جس کا نام خدا نے نہیں ہے اس کو مرانا کہتے ہیں واجب و کو خود شاعر بن بیٹھے ہیں اب آئیے آیت پڑی ہے عصیم اللہ عصی رسول اللہ علم کو خود کہتے ہیں کہ المل کی مانا تو حاطم کی مانا جو ہوئی تو وہ تو حاطم ہے مولانا ملتحد کی تقریب کہاں یا ثابت کہتے ہیں حاکم وہ ہے جو بادشاہ ہیں مولانا ابو اما کا نام لیا ارے میں انہوں نے کسی ملک کا بادشاہ نہیں تھا تو کہتا ہے کہ حاکم کی تعداد کرو حاکم کیسے بنا حاکم تو کوئی نہیں خود کہتا ہے کہ ملک سے ہمارے حاکم ہے یہ تو دوسری دلیل چاہیے یہ مقدمہ ناقف ہے ایک ویسٹ کیا کہ لوگوں کی تعداد کرو پھر کہتا ہے انہوں نے حاکم ہے اب تیسری چیز ملتحد کی حاکم ہے یہ کہاں ہے یہ چیز لاؤ کس کے لیے کون جاتے ہیں پاس نہیں اچھا کی آج چائے پیش کی تو لبھی یہ ملو مولانا نے پوری نہیں پڑھی او جاؤ امن امن امن ہاؤس اگاؤ رسول ولا امن کوئی ڈر کی بات کوئی ڈرنے کی بات کوئی امن کی بات آتی تھی تو وہ اس کو پھیلاتے تھے اگر وہ لوگوں کے پاس لے آتے رسول پاس لے آتے تو بات سمجھاتے تھے تو یہ تو جھگڑے خوف کی بات ہے وہ یا مسائل کی بات نہیں ہے بات کرائے کہ مسائل میں دینی آتا میں تبدیل کی جائے اس کے لیے کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ایک آیت نہیں پیسا لگا آگے کہتا ہے ایک سبھی ماں انھ پوری آیت مولانا نے نہیں پڑی ہمیں کہتا ہے تم کیا کی آیتیں پڑھو گے ہم پڑھو بھائی بھائی یہاں اولیاء کی آیت پڑتاؤں گی پوری آیت پڑھو گے ایک سبھی من لائی لے اولیاء ملا اولیا بن جاؤ اس چیز کو جس کو اللہ نے اپنا سے اتارا ہے اس کے سوا کسی اولیا کے پیچھے نہ لگو بتاؤ آئی ممکن تھے یا نہیں سارے یہاں تو ایریا کی طرف سے منا کر دیا تم کبھی نہیں تقریر کا تقریر کا رقص کھاؤ تمہارے پاس ہمتیں کھچکاؤ کیا اس کا خبریں ہس بھگوئے بہ خاموشی کی کے شوروں پہ کیجیے آگے کہتا ہے سب تب یوں نہیں ہے اللہ ٹھیک ہے رسول راسم کی اس بات پر